اللہ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے جمعرات کے دن عصر کے وقت اللہ علسبل آسمان سے زمین پر فرشتے اتارتا ہے جن کے ساتھ چاندی کے دفتر اور سونے کے قلمیں ہوتی ہیں وہ اس دن اور دوسرے دن کی رات سورج کے غروب ہونے تک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود شریف کو لکھتے رہتے ہیں صلی صل تعالی علی محمد و و بارک وسلم الحمد الحمدللہ ماہ رمضان مبارک قریب سے قریب تر ہوتا چلا جا رہا ہے آج میں شب ہے اللہ نے چاہا تو ہم ماہ رمضان پانے میں کامیاب ہو ہی جائیں گے مرحبا صدر مرحبا پر آ رمضان ہے کل اٹھے مرچا کیا قبر ہم نے اس سے شب قدر میں اتارا ماہ رمضان نزول قرآن کا مہینہ ہے اور ماہ رمضان کے روزے اللہ تعالی نے ہم پر فرض کیے ہیں جو مسلمان روزے رکھتا ہے اس کو اللہ کی رضا حاصل ہوگی جو مسلمان روزے رکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا جو مسلمان روزے رکھے گا وہ جہنم سے دور کر دیا جائے گا ماہ رمضان کے روزے رکھنے والے کو جنت عطا کی جائے گی جو ماہر رمضان کے روزے رکھے گا اس کو ثواب بھی دیا جائے گا صحت اور آفیت بھی دی جائے گی روزہ دار کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں روزہ دار کے لیے فرشتے مقصرت کی دعائیں کرتے ہیں دار کے لیے دریا میں مچھلیاں افطار تک دعا کرتی رہتی ہیں کیا بات ہے روزہ دار کی سوڑا نلا ظاہری شرط کیا ہے روزے کی جان بوجھ کے کھانے پینے اور جماعت سے باز رہنا مگر حقیقی معنوں میں روزے کی برکتیں لینی ہیں تو کاش ہم سارے ارضائے بدن کا روزہ رکھیں ایک تو عوام کا روزہ ہے کہ صبح شادی کے لے کر غروب آفتاب تک جان بوجھ کر کھانے پینے اور جماع سے رکے رہنا ہے یہ عوام کا روزہ ہے ایک روزہ ہے خواص کا روزہ اور ایک روزہ ہے اخص الخواص کا روزہ خواص کا روزہ کیا ہے کھانے پینے سے بھی رکنا ہے جماع سے بھی رکنا ہے اور تمام آزائے بدن کو برائیوں سے روکنا ہے یہ خاص لوگوں کا روزہ اور تمام تر کاموں سے اپنے آپ کو روک کر صرف اور صرف اللہ تعالی کی طرح متوجہ ہو جانا یہ ہے اخص الخواص خاص لوگوں کا روزہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمتہ اللہ تعالی کشب المحجوب میں فرماتے ہیں روزے کی حقیقت رکنا ہے رکے لینے کی بہت سی شرائط ہیں معدے کو کھانے پینے سے روکنا آنکھ کو شہوانی نظر سے روکنا کان کو غیبت سننے سے روکنا زبان کو فضول اور فتنہ انگیز باتیں کرنے سے روکنا جسم کو اللہ تعالی کے حکم کی مخالفت سے روکے رکھنا روزہ ہے جب بندہ ان تمام شرائط کی پیروی کرے گا تب وہ حقیقت روزہ دار ہوگا تو روزہ کیا ہے رکنا میدہ بھی روکے کھانے پینے سے آنکھ بھی برا دیکھنے سے روکے کان غیبت سننے سے روکے زبان فضول باتوں سے اور فکنے والی باتوں سے روکے اور ہمارا جسم جو ہے اللہ تبارہ و تعالی کی حکم کی مخالفت سے روکے صوفیہ فرماتے ہیں اسی طرح زبان و آنکھ و کان کو گناہوں میں استعمال نہ کرے کہ چیزیں اللہ تعالی کا ذکر کرنے قرآن دیکھنے اور سننے کے لیے تو وہ نادان روزہ دار جو بڑی بہادری سمجھتے ہیں کہ کھانے پینے سے رک گئے تو سارے عضائب بدن کا روزہ ہونا چاہیے آنکھ کا روزہ اس طرح ہو کہ آنکھ اٹھے تو جائز کام کی طرف آنکھ مسجد دیکھے قرآن پاک دیکھے قرآن کی, دیکھ... قرآن کی زیارت کرنا بھی سواب ہے ہماری آنکھ مزارت ہے اولیا کی اجارت کریں علما کی اجارت کرے مشائق کی ججازت کرے اللہ کے نیک بندوں کو دیکھے یاد رکھے علما کی زیارت کرنا بھی عبادت ہے مرشد کی زیارت کریں ان آنکھوں سے اللہ دکھائے کعبہ دیکھیں مکہ مکرمہ کی مہکی مہکی گلیاں دیکھیں وہاں کی وادیاں دیکھیں وہاں کے کوہسار دیکھیں مدینے کے در و دیوار دیکھیں سبز سبز و مینار دیکھیں مدینے کے صحرا گلزار دیکھیں سن سنہری جالیوں کے انوار دیکھیں جنت کی پیاری پیاری کیاری روز الجنہ کی بہار دیکھیں اللہ میں نصیب فرمائے تو آنکھ کا بھی روزہ ہو اور ضرور ہونا چاہیے صرف رمضان میں نہیں رمضان کے علاوہ بھی ہونا چاہیے ڈبل بارہ گھنٹے ہونا چاہیے تیسوں دن ہونا چاہیے بارہ مہینے ہونا چاہیے اللہ نے آنکھ دیے کس لیے دل یاد لئی بنایا تعریف لئی دباخیاں بنانا بنا سونے دے دیدار دیتے تو ان آنکھوں سے فلمیں نہ دیکھیں ڈرامے نہ دیکھیں غیر عورتوں کو نہ دیکھیں شہوت کے ساتھ امرودوں کو نہ دیکھیں کسی کا کھلا وا ستر نہ دیکھیں بلا ضرورت اپنا کھلا وا ستر بھی نہ دیکھیں اللہ کی یاد سے قاصل کر دینے والے کھیل تماشے نہ دیکھیں کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہ جھانکیں کسی کا خط چٹھی بغیر رخصت شرعی کے نہ دیکھیں کسی کی ڈائری کی تحریر نہ دیکھیں حدیث سے پاک میں جو اپنے بھائی کے خط کو بغیر اجازت دیکھتا ہے گویا وہ آگ میں دیکھتا ہے تو آنکھوں کی حفاظت رمضان کے علاوہ بھی کرنی ہوتی ہے اور رمضان میں تو خاص اس کی حفاظت کرنی چاہیے تو آنکھ بھی آنکھ کا بھی روزہ ہو کان کا روزہ کیا ہو ان کانوں سے ہم تلاوت سنیں ناز سنے سنو تو بھرے بیانات سنیں اچھی بات سنیں آزانوں اقامت سنیں جواب دیں ڈھول باجے موسیقی نہ سنے گانے نغمے فوہش اور فضول چٹکلے نہ سنے غیبت نہ سنے چغلی نہ سنے کسی کے عیب نہ سنے دو آدمی چھپ کر بات کر رہے ہوں تو کان لگا کر بات نہ سنے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ والی وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی قوم کی باتیں کان لگا کر سنیں اور وہ اس بات کو ناپسند کرتے ہوں تو قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگلا و سیسا ڈالا جائے گا اللہ کی پناہ اللہ کی پناہ تو کاش ہم کانوں کا بھی روزہ رکھیں زبان بھی ہماری روزے سے ہو کس طرح نیک اور جائز باتیں کرے زبان تلاوت قرآن ذکر و درو نا شریف درس سنت تو برے دیا نیکی کی دعوت دین داری کی باتیں اب فضول بکبک روزے کی حالت میں تو اچھا نہیں گالی گلوچ جھوٹ گیبر چغلی اللہ کی پناہ اللہ استک اللہ،, اللہ ایک بڑی زبردست زبدستکایت پیارے اقلی سلاط والسلام کے دور مبارک میں جو وقوع پذیر ہوئی وہ پیش کرتا ہوں حضرت انس بن مالک حضرت سیمہ انس رضی اللہ تعالی سے روایت سلطانت و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ایک دن روزہ رکھنے کا حکم دیا ارشاد فرمایا جب تک میں تمہیں اجازت نہ دوں تم میں سے کوئی بھی روزہ افطار نہ کرے لوگوں نے کی، لوگوں نے روزہ رکھا شام ہوئی تو عرض کی باری باری میں روزے سے رہا مجھے اجازت دیجیے تاکہ روزہ کھولوں آپ اجازت دیتے رہے ایک صحابی نے حاضر ہو کر عرض کی آخا میرے گھر والوں میں سے دو جو نوجوان لڑکیاں بھی ہیں انہیں روزہ رکھا آپ کی خدمت میں آنے سے شرماتی ہیں ان کے لیے بھی اجازت کہ وہ بھی روزہ افطار کر لیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے رخ انور پھیر لیا عرض کی تو آپ نے پھر چہرہ نور پھیر لیا تیسری بار انہیں بات دوہرائی کہ میرے گھر میں دو نوجوان بچیاں انہوں نے بھی روزہ رکھا تھا اجازت دیں وہ بھی افطار کر لیں میرے آکا صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ان لڑکیوں نے روزہ نہیں رکھا وہ کیسی روزہ دار ہیں وہ تو سارا دن لوگوں کا گوشت کھاتی رہی جاؤ ان کو حکم دو اگر وہ روزہ دار ہیں تو طے کریں الٹی کریں وہ میٹنگ کہتے ہیں جس کو انگلش میں وہ ان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے شاہی سنایا تو ان دونوں لڑکیوں نے قے کی تو کیسے خون نکلا اور چیچڑے نکلے بار گاہ سالت میں اگر صورتحال عرض کی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے اگر یہ ان کے پیٹوں میں باقی رہتا تو ان دونوں کو آگ کھاتی کیونکہ انہوں نے غیبت کی تھی اب روزے کے حالت میں غیبتیں کر رہے ہیں چغلیاں کر رہے ہیں کیسا روزہ بھائی ہے اور غیبت کی تباہ کاریاں معلوم کرنے کے لیے امیر علیہ سنت کی کتاب پڑھے تو انشاءاللہ لگ پتا جائے گا کہ غیبت ہوتی کیا ہے عام طور پر معلومات بھی نہیں ہوتی تو زبان جو ہے یہ قابو میں رکھنی چاہیے اور میں یاد رکھیے کہ پچانوے فیصد گنا جو زبان سے ہوتے ہیں اور ماہر رمضان میں گنا توبہ استفر اللہ اجر و ثواب بڑھتا ہے تو گناہوں کی ہلاکت میں بڑھ جاتی ہے ہاتھوں کا روزہ بھی ہو کاش ہاتھ اٹھیں نیک اور جائز کاموں کے لیے تہارت کے ساتھ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں نیک لوگوں سے ہاتھ ملائیں سرحان اللہ اور جب دو مسلمان ہاتھ ملاتے ہیں آپس میں ملاقات کے وقت اور نبی پاک علیہ صلاح تو السلام پر دروت پڑتے ہیں نا تو جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گنا بخش دیے جاتے ہیں یہ ہاتھ ہے کسی یتیم کے سر پر شفقت سے پھیرے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ہر بال کے بدلے میں ایک ایک نیکی ملے گی اب کسی پر ظلم نہیں کرنا ان ہاتھوں سے رشوت لینا دینا مال چرانا تاش کھیلنا پتنگ اڑانا استغفر اللہ کسی غیر عورت سے ہاتھ ملانا اللہ کی پناہ اور شیبت کا اندیشہ ہو تو امرت سے بھی ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تو پاؤں کا بھی روزہ ہو. ہمارے پاؤں مسجدوں کی طرف چلیں مزارات اولیاء کی طرف چلیں علماء صلیحا کی زیارت کے لیے چلیں سنتوں بھرے اجتماعات کی طرف چلیں نیکی کی دعوت دینے کے لیے چلیں سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے لیے چلیں نیک صحبتوں کی طرف چلیں کسی کی مدد کے لئے چلیں مکے کی طرف چلیں مدینے کی طرف چلیں منا عرفات مظلیفہ طواف و سعی میں چلیں یہ پاؤں کوئی سنیما گھر کی طرف جانے کے لیے تھوڑی دی اللہ نے ڈراما گاہوں کی طرف جانے کے لیے بری دوستوں کی طرف شطرنج لڈو تاج کرکٹ فٹ بال گیمس طرح طرح کی اس کے لیے تھوڑی پاؤں ملے ہمیں تو سارے آزائی بدن کے ساتھ ہم دار ہوں سارے آزائی بدن کے ساتھ روزہ تو رکھ لیا اب گنا بھرے چینل لے کے بیٹھ گئے روزہ تو رکھ لیا اب موبائل ہاتھ میں آ گیا وہ لگے ہم اس پر بھائی جائز نہ جائز کچھ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ اس پر لگے ہمیں تو ایسا دار نہ بنے تو ایسا دار ہم بنے جو اللہ کو پسند ہو اس کے محبوب علی صلاحت السلام کی بارگاہ میں پسندیدہ ہو اور گپ شپ کر رہے ہیں جی روزے کا وقت پاس کر رہے ہیں ارے بھائی پاس نہیں کرنا بھائی یہ تو عجر و ثواب لینا ہے عبادت کرنی ہے روزہ دار تو سبحان اللہ سوئے تو اس کو ثواب ملتا ہے الحمدللہ روزہ دار ہے نا وہ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی تو فرماتے ہیں کہ روزہ دار زیادہ سوئے بھی نہیں تاکہ بھوک وغیرہ اس کو محسوس ہو یہ محسوس ہوگی زیادہ تو ثواب بھی زیادہ ہو جائے گا اس کا اللہ تعالی ہمیں سارے اعضاء بدن کے ساتھ روزہ رکھنے کی توفیق خطا فرمائے دعوت اسلامی کے مدنی محل میں آپ احتکاف کر لیں مدنی محول میں ایک ماہ کا احتکاب بھی ہوتا ہے آخری عشرے کا اعتقاف بھی ہوتا ہے اور ایک ماہ کا احتکاب جو ہے پچھلے سال الحمدللہ اللہ دعوت اسلامی کے مدنی محل میں دس ہزار اسلامی بھائیوں نے کیا تھا اس سال ہو سکتا ہے اس سے بھی کئی زیادہ ہوں. پچھلے سال آخری اشرے کا احتکاف تقریباً سڑسٹھ ہزار سکسٹی سیون اسلامی بھائیوں نے کیا تھا اس سال تو انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ ہوگا تو احتکاف کر لیں مدنی مغل میں تاکہ روزے کے بارے میں بھی ہم سن سکیں سیکھ سکیں نمازیں سیکھ سکیں نماز کے اولاد اس کی ادائیگی سیکھ سکیں قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکیں مختلف پیارے اکالی سلاد و سلام سے منقول دعائیں جو ہیں مبارک دعائیں وہ ہم یاد کر سکیں ہم معلم بن سکیں ہم مبلغ بن سکیں ہم نیکی کی دعوت دینا سیکھ سکیں بارہ مدنی کام ہم کرنا سیکھ سکیں مدنی ماحول میں اتکاف کر لیں دو دو مدنی مذاکریں اثر کے بعد اور عشا کے بعد تراوی کے بعد سبحان اللہ ایس علم دین آسان انداز سے سیکھنا ملے گا کہ مزے کو مزہ آ جائے گا اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہر رمضان مبارک کے قدر دانوں میں شامل فرما لیں دو جہاں کی نعمت ملتی ہیں روزاداری کو مر مرحبا صد مرحبا